السلام علیکم و رحمت اللہ شریک لہ اشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان اصل كل كلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يتبع الله ورسوله فقد رشد بهتدى. وَمَنْ يَعْسِلَّاهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّا وَعَغَوَابًا اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعْلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلِّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آلِ محمد كَمَا باركت على إِبْرَاهِيمٌ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري بحل العقده من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تبارک البیب یا دہل ملک بہو اہلا کل شعین قدیر الی خلاق المعود الحیات لیبروحم اقم احسن وعمل بہو العزیز الغفور سور ملک کی دو ابتدائی آیات ہیں سور ملک وہی سورت ہے جس کی فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ کا ارشاد گرانی ہے سلاتھون آیت سورت الف القرآن سلاتھون آئے صاحب یوم القیامت حت الخل الجن قرآن کی ایک سورت ہے جس کی تیس آیات ہیں یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی اور اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اسے جنت میں پہنچا نہ دے اس شخص کو اس سوراہ سے محبت ہے اور اس صورح کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل اس سورہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے یہ صورت قیامت کے دن شفایت کرے گی اور اس وقت تک شفایت کرتی رہے گی جب تک اپنے پڑھنے والے کو جنت میں پہنچانا دیں یہ دین اسلام کی بڑی سماحت اور وسعت ہے اور اللہ اب عزت کی رحمت محبت اور اپنے بندوں سے انتہائی پیار کی دلیل ہے کہ اس نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا بلکہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجادان تجا دلان صاحب حت الد الخلا الجن دو صورتیں سورہ بقرا اور سورہ عالم فرمایا کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے صرف سفارش ہی نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالی سے جھگڑا کریں گے اس وقت تک جھگڑا کرتی رہیں گے جب تک اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں پہنچا نہ دیں ان دو صورتوں کو رسول اللہ علیہ وسلم نے زہرا وین کہا کہ یہ قرآن کے دو نور ہیں <تصفح> الغرض یہ تعلق بالقرآن انتہائی نفع بخش تعلق ہے نبی اسلام نے ایک حدیث میں پورے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے اقرا القرآن فی یوم الام شفیع قرآن کثرت سے پڑھا کرو یہ قیامت کے دن آئے گا اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہوا سورہ ملک بھی ان صورتوں میں شامل ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی اور یہ سفارش اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اسے پڑھنے والے جنت میں داخل نہ ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ دیدہل علا کل الشاہین قدیر وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت الملک اس میں عمومیت ہے قواعد کے اعتبار سے الف نام جو ہے وہ جنسی یا استقراقی ہے جس کا معنی پوری بادشاہت جو بادشاہت کی حقیقت ہے حقیقی بادشاہت اللہ تعالی کے لیے ہماری زبانوں پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ بڑا بادشاہ ہے مگر صرف الفاظ کی حد تک اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کے ملک کی حقیقت کیا ہے اکثر لوگ اس سے ناشنا ہے اسی بادشاہت کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مالک ہے یا ملک ہے یا بلی ملک ہے یہ تینوں صفات وارد ہیں مالک یوم الدین اللہ الخالق البارغ المصور سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ذکر ہے اور سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کی ملک صفت کا ذکر ہے دا ملیک کی مختلف سورہ قمر کی آخری آیت کہ وہ ملیک ہے قل من کل ممبئی ملاکوت کل شی کس کے ہاتھ میں ہر شے کی ملاکوت ہے بادشاہت ہے تبارہ کل ملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے پوری بادشاہت ہے جو بادشاہ مطلق ہے اس کی بادشاہت کسی خاص شعبے کے ساتھ مقید نہیں ہے وہ بادشاہ ہے ملیک الملوک ہے تمام بادشاہوں کا بادشاہ ملیک ال املاک ہے ہر شے کا بادشاہ اس کی بادشاہت ایسی ہے کہ وہ خود بادشاہ ہے اور پوری کائنات اس کی مملوک ہے وہ مالک ہے اور پوری کائنات اس کی مملوک ہے اور اس کی بادشاہت ایسی ہے کہ اس نے اپنی ملکیت بانٹی نہیں ہے یہ ساری ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے اور تصرف اسی کا چلتا ہے حتیٰ کہ ایک درخت کا پتہ بھی اس امر سے گرتا ہے بارش کا ایک قطرہ بھی اس کے امر سے نازل ہوتا ہے ہر چھوٹا بڑا کام اسی کے تصرف سے ہوتا ہے وہ ایسا بادشاہ ہے یہ اس کی بادشاہت کی حقیقت ہے جس کو اس گہرائی کے ساتھ پہچاننا ضروری پھر اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں یا اس کے بابرکت نام ہیں ان پر حقیقی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو نفین و اسباطن مانا جائے اس کا معنی یہ ہے جو بھی صفت ہے وہ حقیقت اللہ کے لیے ثابت ہے یہ اس بات ہے اور جو بھی صفت ہے اس کا کوئی غیر اللہ مستحق نہیں ہے یہ نفی ہے وہ صفت اللہ کے لیے خاص ہے اور کسی غیر اللہ میں وہ صفت ایک ذرے کے برابر بھی موجود نہیں ہے یہ حقیقت ملک ہے اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے اللہ تعالی مالک ہے اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے اس نفی کی حقیقت کو پہچاننے میں بہت سے لوگ غلطی کھا گئے حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ ما یم لیبو نمک اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو وہ انسان ہو جن ہو فرشتے ہو حجر و شجر ہو مردے ہو زندہ ہو ان سب کو جمع کر لو اور وہ سب چما ہو کر بھی ایک کتمی کے مالک نہیں ہے کتمی کھجور اس کی گٹھلی گٹھلی کو توڑا جائے تو اندر ایک باریک دھاگا ہوتا ہے وہ کتمی کہتا تھا کتمی کے بھی مالک نہیں ہیں یہ سارے شوہرا کار جن جن کو پکارتے ہو جن جن کو پکارا جا چکا ہے اور جن جن کو پکارا جائے گا ایک کتمی کے بھی مالک نہیں اللہ تعالیٰ کو بڑا بادشاہ ماننے والوں اس حقیقت کو پہچانتے ہو کہ غیر اللہ کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو ایک کتمیر کا بھی مالک نہیں مالک سمراد حقیقی مالک اللہ تعالی حقیقی مالک ہے ایسا مالک جو ہر شہر کا خالق بھی ہے خالق ہے اور مالک ہے اس کی جتنی بھی بادشاہت ہے اس میں سے کوئی ایک ذرہ بھی کسی کی ادا نہیں ہے یہ حقیقی مالک ہے اگر ہم کسی چیز کے مالک بنتے ہیں گھر کے مالک ہیں دکان کے مالک ہیں یہ ملک حقیقی نہیں ہے یہ اللہ کی عطا ہے اس کی دین ہے وہ چاہے تو پل بھر میں سب کچھ چھین لے اور تم کو صفر کر دے وہ مالک ہے ہم مالک نہیں ہیں ہمارے پاس ایک عارضی ملکیت ہے یا عارضی ملک ہے اللہ تعالی حقیقی مالک ہے اس معنی میں اور کوئی مالک نہیں ہے حتیٰ کے ساری کائنات مل کر بھی ایک اتمیر کھجور کی گٹنی کے دھاگے کے بھی مالک نہیں ہے یمل گون اذور راتن یمت خان اذورتن اسلام آباد سارے جمع ہو کر بھی ایک ذرے کے مالک نہیں ہے لکھوسین نف ولا ولا بلا ذرا بلام لکھو نہ مؤتم بلا حیاتم بلا نشورہ تو اپنے نفسوں کے لیے اپنے آپ کے لیے کسی نفع یا نقصان کے بھی مالک نہیں نہ کسی نفع کے حصول کا ان کو اختیار ہے اور نہ کسی نقصان کو ٹالنے کا ان کو اختیار ہے نہ اپنی زندگی کے مالک ہیں نہ اپنی موت کے کہ چلے مر ہی اپنی مرضی سے جائیں نہیں مرنا بھی اللہ کے امر سے ہے جب وہ چاہے گا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے قیامت کے دن اس کے بھی مالک نہیں نہ ان کو علم ہے قیامت کب آئے گی نہ ان کو علم ہے ہمارا کیا بنے گا یہ اللہ تعالی کی بادشاہت کی حقیقت ہے اس کو نفیل و اس مانو کہ اللہ تعالی بادشاہ مطلق حقیقی بادشاہ اس کا ملک حقیقی ملک ہے اس کی ملکیت حقیقی ملکیت ہے جو اس کو کسی کی عطا سے حاصل نہیں ہوئی وہ خود خالق اور مالک ہے اور اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے ایک ذرہ تک کا مالک نہیں ہے یہ حقیقی تصور ہے اللہ رب العزت کی اس صفت ملک کا کہ نفین و اس اس طریقے سے اس پر ایمان لایا جائے اللہ رب العزت کی بادشاہت کو یا اس کے حقیقی ملک کو قبول کرنے کے تین مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ کس کس چیز کا مالک ہے ایک اس کے ملک کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام امور قدریہ کا مالک ہے تمام امور قدریہ کا امور قدریہ سے مراد وہ سارے امور جو تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں ان سب کا مالک اللہ ہے رب الرعزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ اخت مقادیر الخلائق کہ ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھ دو صرف انسانوں ہی کی نہیں صرف جنوں ہی کی نہیں ساری مخلوقات کی اس میں فرشتے اس میں حجر و شجر جانور ایک چوٹی تک زمین کی تہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے سب کی تقدیر لکھ دو بلا قلم کیسے لکھتے قلم نے اللہ کے علم کو لکھا جو کچھ اس کائنات میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ سب اللہ کی مشیت سے رونما ہوگا اور ہوتا رہے گا نمشتہ تقدیر اور کائنات کے حوادث ان میں کوئی فرق نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ لکھا ہوا جو لکھا ہے ویسا ہو کر رہے گا اس کو اللہ کا علم سابق بولتے ہیں تو تمام امور قدریہ کا مالک اللہ ہے عمور قدریہ کیا ہے کس شخص نے کب پیدا ہونا ہے اور کتنا کھانا ہے اور کیا کھانا ہے؟ کیا کھانے سے مراد یہ ہے کہ گندوں کے ایک سٹے میں سو دانے ہوتے ہیں آپ نے نکالے اب ان دانوں کو آپ نے پسوایا اب ایک دانے کے ہزاروں ذرے بن گئے ان ذروں میں سے ہر ذرہ کس کس کے پیٹ میں جائے گا اس پوری تفصیل کا اللہ کو علم ہے اللہ اس کا مالک ہے گندم ایک دانہ آپ نے پیسا وہ پھیل گیا اب وہ ایک ایک ذرہ کس کس کے پیٹ میں جائے گا کون کون کھائے گا یہ علم اللہ کے پاس ہے اللہ تعالی ہی اس کا مالک ہے اسی کی مشیت اس معاملے میں نافذ ہے لوگوں کا بیمار ہونا صحت مند ہونا کتنا کھائیں گے کتنا پیئیں گے کتنا جیئیں گے نیکی پر قائم رہیں گے یا گناہوں کی زندگی گزاریں گے یہ سب امور قدریہ ہیں جو اللہ کے امر سے تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں اللہ ہی ان کا مالک ہے سارے امور قدریق ہے اس میں انسانی جو زندگی ہے دنیاوی زندگی اس کے سارے مسائل آ پھر دنیاوی زندگی کے بعد ہر انسان کو ایک اور جہاں سے واسطہ پڑتا ہے اور وہ برزخی جہان ہے ہر سال قبر میں گزرے گا ہر انسان کو قبر میں جانا ہے تم وہ اللہ ہر شخص کو موت دے گا اور قبر دے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر ہر شخص کو کہاں ملتی کئی ایک کو جانور کھا جاتے ہیں کوئی سمندر میں ڈوب جاتا ہے تو قبر کہاں ملی معنی وہ گڑا نہیں ہے جس کو آپ کھوتے ہیں بلکہ قبر سے مراد وہ ٹھکانا جہاں مرنے کے بعد انسان ہوتا ہے وہ اس کھدے ہوئے گڑے میں جائے یا کسی جانور کے پیٹ میں جائے یا وہ سمندر میں ڈوب جائے وہی وہ اس کی خبر ہے اللہ تعالی اس کو وہیں سے قیامت کے دن اٹھانے پر قادر ہے اس کی قدرت کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا اور پہچانتا یہ سب امور قدریہ حیات برزخی کے بعد حیات اخروی قیامت قائم ہوگی قیامت کے قائم ہونے کے بعد کے سارے امور تقدیر میں لکھے ہوئے شقی کون ہے سعید کون ہے جہنمی کون ہے جنتی کون ہے یہ سب امور قدریہ اور اس کے مالک ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی ملکیت کو اس پوری حقیقت کے ساتھ مانا جائے کہ سارے امور قدریہ کا مالک اللہ ہے اس میں کسی غیر اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں بارش برسانے کا کسی کے پاس اختیار نہیں پیدا کرنے کا مارنے کا زندہ کرنے کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں روزی دینے کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں مشکل کشائی کرنے کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں یہ سارا ملک اللہ رب العزت کا ہے یہ سارا تصرف اور اختیار اسی کو حاصل ہے اس معنی میں اللہ تعالی بڑا بادشاہ ہے یہ الفاظ ہم کہہ دیتے ہیں مگر اس کی حقیقت کو پہچانے بغیر اس عقیدے کی معرفت ہونی چاہیے یہ پہلا منظر اللہ رب العزت کی بلکیت کو اور اس کے ملک کو ماننے کا کہ وہ سارے امور قدریہ کا مالک ہے تقدیر کا مالک ہے اس نے قلم پیدا کی قلم نے لکھا اللہ کے عمر سے اللہ تعالی کو ہر شے کا علم اس کے ظہور سے پہلے ہے جو کچھ ہو رہا ہے اسی نمشتہ ہے تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے اور عین اس کی مشیت و ارادے سے ہو رہا ہے کوئی چیز اس کے ارادے سے خارج نہیں ہے اور اس کی مشیت سے باہر نہیں دوسرا نظر مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی مالک ہے سارے امور شرعیہ کا اس پر ایمان ہے شریعت بنانا کس کی ذمہ داری ہے امور شریعت کا مالک کون ہے نماز فرض کرنے والا کون ہے نماز کا طریقہ بتانے والا کون ہے حج فرض کرنے والا کون ہے حج کا طریقہ بتانے والا کون ہے اللہ تعالی کو مالک مانتے ہو ہم نے تو ان سارے امور میں اپنے بزرگوں کو باپ دادوں کو برادریوں کو اپنے اماموں کو پیروں کو مرشدوں کو داخل کر لیے اللہ بڑا بادشاہ کہاں کا بادشاہ کیسا بادشاہ مانتے ہو پھر نماز کیسے پڑھتی جیسے امام صاحب نے سکھائی جیسے باپ دادا پڑھتے تھے جیسے گھر میں پڑھی جا رہی بادشاہ اللہ ہے اور یہ عمل اور یہ امر شریعت ہماری مرضی سے ہوگا ہمارے برادری کے طور و طریقے سے ہوگا تم نے اللہ کو بادشاہ مانا ہے اس آیت پر تمہارا ایمان ہے کہ تبارک کل ندیبی دہل ملک اس کے ہاتھ میں کل بادشاہ دی. یہ طور طریقے تو اس کے بالکل خلاف اور براکس ہیں اللہ کو بھی آکم رہا کے وہ حکم الحاق ہیں ساری قدا اسی کے ہاتھ میں ہے ہر فیصلہ اسی کا ہے تقدیر کا فیصلہ بھی اسی کا نافذ ہوگا اور شریعت کا فیصلہ بھی اسی کا قبول کرنا پڑے گا حقیقت بادشاہت کو پہچانا یہاں بہت سے لوگوں کا ایمان اللہ تعالی کی بادشاہت پر متزلزل ہے کہ چکے چکا میں یقربل ایمان فخد حامدہ حمال ہوں جس شخص کے ایمان میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر انکار آ جائے کفر آ جائے فخط حامید حمال سارے عمل برباد ہیں ہر نیکی برباد ہے ہر ساری لا حاصل ہے لیکن دین کو تعصبات کا کھیل نہیں کہ خود ساختہ مذہب کی خاطر ہر نیکی سے ہاتھ دھو بیٹھو اس نیکی کی حقیقت کو پہچانو جس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی حقیقت کو پہچانو بادشاہ اس کو مانو قانون کسی اور کا نافذ کرو اللہ بڑا بادشاہ ہے طریقہ فلاک ہے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کون سا فہم اور کون سی فقہ ہے جیسے اللہ رب العزت سارے امور قدریہ کا مالک ہے ویسے ہی وہ سارے امور شرعیہ کا مالک ہے جیسے امور قدریہ میں کسی امر میں کوئی شریک نہیں ہے ویسے امور شرعیہ میں کسی امر میں کوئی شریک نہیں وہ کلک فتح مسئلہ پڑھ رہا تھا سور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس کا تعلق کتاب الجہاد سے ہے سامان الفار سلاح تھا نبی السلام نے جو جہاد میں گھوڑے پر شریف ہوتا ہے اسے تین حصے دی ایک حصہ اس کا اور دو حصے اس کے گھوڑے کے تین حصے جو پیدل شریف ہو اس کا ایک حصہ سام واحد اس کا ایک حصہ جو گھوڑے پر شریف اس کے تین حصے مجھے بڑا تعجب ہوا امام کو حنیفہ اللہ کا قول نیت یہ تحریر تھا کہ لا لاؤ سب ادا المؤمن لا افضل الداب فخا رجل المؤمن کہ میں ایک مسلمان مرد پر جانور کو فقیت نہیں دے سکتا جانور کے دو حصے اور مرد مومن کا ایک حصہ میں یہ مان نہیں مان سکتا ایک جانور کو گھوڑے کو ایک انسان پر درجے دو کیا اختیار ہے آپ کے پاس میں یہ کہتا ہوں کہ جو عقیدہ ورع تقوا امام و حنیفہ کا تھا رحمہ اللہ اس قسم کے طبی قول سے وہ بری و ذمہ ہے ایسی بات وہ کہہ نہیں سکتے جو سرحد حدیث کے خلاف بل فرض اگر کہہ بھی دے تو پھر بھی بری وہ یہ بات فرما گیا کہ دا حدیث ہوگا وہ مذہبی لوگوں صحیح حدیث میرا مذہب میں کو بات کہوں اور قرآن کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے خلاف ہو تو فضر ابو بکود الحایت میرے قول کو دیوار سے دے مارنا اور قرآن و حدیث کو قبول کر لینا وہ بڑی ذمہ ہے لیکن یہ کتنا قبیل قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنگ میں سوار شر جو شریک ہے اس کے تین حصے ایک حصہ اس کا دو حصے اس کے گھوڑے کے شریعت نے ایسا کیوں کیا ترغیب کے لیے کہ آپ گھوڑے پالیں گھوڑے پالنے کا آپ کو اللہ کی اجر تو ملے گا مگر دنیا میں بھی اس کا ڈبل حصہ ہے گھوڑا کھاتا ہے پیتا ہے اس کے چارے پر آپ کا خرچہ ہوتا ہے ایک قسم کی ترغیب ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخی المخ الفی نواسی الخی العم القیامت گھوڑے کی پیشانی پر خیر لکھ دی گئی ہے قیامت کے لیے گھوڑا خیر ہی خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا جو جہاد فی عید اللہ کے لیے گھوڑا پالے وہ اس کو رسی سے باندھے اپنے کھیت میں رسی اس کی لمبی کر دے تاکہ کھیت میں وہ خوب کھائے آگے بڑھ بڑھ کر کھائے خوب چرے فرمایا کہ جتنا وہ کھائے گا وہ اللہ کے میزان میں قیامت کے دن تولا جائے گا جو گھاس کھائے جو چارہ وہ کھائے وہ اللہ کے میزان میں نیکی بن کر تو جائے گی اور کھا کر جو لید کرے گا وہ لید بھی نیکی بن کر تو جائے گی اور پانی پی کر جو پیشاب کرے گا وہ پیشاب بھی نیکی بن کر تولا جائے گا گھوڑے کا حجر ترغیب اسی لیے پیارے عمر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ سوار کو تین حصے دیے ایک حصہ مجاہد کا دو حصے اس کے گھوڑے کے اگر امام صاحب کا قول ہے کہ میں مرد مجاہد پر ایک جانور کو ترجیح نہیں دے سکتا تو یہ سراہدم حدیث کے خلاف ہر شہر کا مالک اللہ ہے لکھن جام کم شراعتم نہ جائے شریعت اللہ نے بنائی ہے اور یہ سارے طور شریعی اللہ نے بنائے ہیں تمہارا کام قبول کرنا اور تسلیم کرنا تو پھر کیا ہونا چاہیے جی بالکل یہ معاملہ برابری اور بر ہونا چاہیے تو کیا جانور انسان کے برابر ہو سکتا ہے برابر بھی تو نہیں ہو سکتا لیکن شریعت کے رموز اللہ ہی جانتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام امور شرغیا کا مالک اللہ رب عزت اللہ بڑا بادشاہ اس کی حقیقت کو تو پہچانو اس بادشاہ کا تصور کیا ہے اور تیسرا مظہر اللہ کے بندو جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا اللہ تعالی ہر قسم کی جزا کا مالک مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن ایک ایک کو بلائے گا اور ہر بندے کا الگ الگ فیصلہ فرمائے گا اس فیصلے میں بھی کسی کو کوئی اختیار نہیں دن جزا اور سزا کے فیصلے اللہ فرمائے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا اکرم الخلائق محمد الرسول اللہ علیہ وسلم بھی ایک فیصلہ صادر نہیں کر سکیں گے شفاعت کریں گے اللہ تعالی کی حدود کے مطابق اور اس کے اذن سے شفاعت کا بھی ذاتی اختیار نہیں ہوگا جب تک اللہ کا اذن حاصل نہ ہو اللہ تعالیٰ کے آمد کے جنائے گا میدان محشر میں تمام اکبری و آخری اکٹھے ہیں فرمائے گا کہ انل ماری کو انت اینا مروق العم میں بادشاہ ہوں بلکہ ایک حدیث میں یہ سادو آسمان سادو زمینیں ہے جیسے گیند کی مانتا تاکہ ہاتھوں میں ہوں گی اور بعد حدیث میں آسمان اللہ کی ایک انگلی پر زمین اللہ کی دوسری انگلی پر اس طرح یہ سارے پہاڑ سمندر اللہ تعالی کی ایک انگلی پر اور ور لال انگریز آئے گا فرمائے گا کہ انل ملک میں بادشاہ ہوں این ملوک الارض کہاں زمین کے بادشاہ لاؤن بادشاہوں کو لو جن کو تم نے امور قدریہ یہ امور شرعیہ میں دخل اندازی کے فیصلے دیے لاؤن کو کہ زمین کی سلطنت کے مارے کہاں کریم کے بادشاہ بھی گزرے ہیں وہ سارے کے سارے کہاں ہیں ان کا کوئی الگ مقام نہیں ہوگا اندا گم تو خاتن ہرلا تم اٹھائے جاؤ گے اپنے پروردگار کی طرف برہنا بدن برہنا پاؤں بغیر خطرہ کے اور تمہارے بادشاہ بھی ننگے بدن ننگے پاؤں بغیر خطرہ کے تمہارے بیچ ہی کہیں کھڑے ہوں گے وہ الگ مقام نہیں ہوگا حقیقی بادشاہ اللہ رب العزت جس کی بادشاہت کا سکہ آج بھی قائم ہے اور قیامت کے دن بھی قائم ہوگا پھر اس حقیقت کو پہچانو کہ وہ کیسا بادشاہ ہے یہ صرف الفاظ کی حد تک عقیدہ نہیں ہے بلکہ اس عقیدے کو دل کی گہرائیوں سے سمجھو اور مانو اور اگر ذرہ برابر انحراف ہے ذرہ برابر انکار کی شکل ہے وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے سارے عمل رائے گاہ سارے عمل بیکار تو ساری صفات باری طاعرہ کی طرح اس صفت ملک کو بھی پہچانو زبانوں پر رفادی ہوتے ہیں کہ اللہ بڑا بادشاہ ہے مگر اس کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ اس حقیقت کے فہم کے ساتھ عقیدے کا اظہار ہو اور پھر یہ معاملہ اللہ کے یہاں موجب بھی اجر ہو جو شخص صحیح ایمان اللہ رب العزت کے اسما پر اور اس کی صفات پر ایمان لائے گا یہ اللہ کے قرب اس کی رضا اور اس کی محبت کی نشانی ہوگی اور احادیث یہ بات واضح ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے ساتھ جس شخص کو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بلکہ کائنات کا سب سے اشرف سب سے اعلیٰ اور مقدس علم جو ہے وہ اللہ کے تعارف کا علم ہے اللہ کے ناموں کا اور اس کی صفات کا علم ہے بس ان صفات کی معرفت تمام حقائق کے ساتھ ضروری ہے تاکہ اللہ کے ہاں اجر کے مستحق بن سکیں تو اللہ پاک ہمیں صحیح فاہ میں فرما دے عقیدہ توحید کا اپنی ذات کا اپنے اسقاء صفات کا اور ان کے مختضیات پر اللہ تعالی عمل کی توفیق فرما دے اقول قولی و اللہ علی بلک ان الحمدللہ رب ربر الحمدللہ للہ والسلام علی رسول اللہ وباہ بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل بھیجی ہے اپنے مریضوں کے لیے ایک ساتھی یہ اپیل ہے کہ ان کی رزق کی کشادگی کی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ تمام بھائی اور بہنوں کو جو بیمار ہیں صحت کاملہ اور دائمہ تھا فرمائے اللہ اباض جو ساتھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیں اور ان کو آفیت کی زندگی عطا فرما دے اور اللہ رب رض رزق, رزق کی بسر اور کشادگی عطا فرما دے رزق کی کشادگی کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے استغفار کیا جائے اللہ تعالی استغفار کرنے والوں کو ایسے مقام سے روزی دیتا ہے جہاں بندے کا فہم و کمانگی نہ ہو چلتے پھرتے استخف استخف اللہ بڑھے تو اس سے ان شاء کی کشادگی حاصل ہوگی آج ایک دو اعلان اور بھی ہیں یہ کتاب شیطان کے نام سے ہمارے فاضل بھائی ہیں دوست ہیں اشتہار قریشی صاحب ان کی تعریف ہے کتاب کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا اور ہاتھوں ہاتھ ختم ہو گیا دوسرا ایڈیشن چند اضافوں کے ساتھ دوبارہ شائع ہوا ہے یہاں موجود ہے اس کتاب کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ ہم شیطانوں کے اثرات سے جنوں کے اثرات سے کیسے بچ سکتے ہیں آج یہ مرض ہر تیسرے گھر میں جو ہے وہ داخل ہے جادو کے اثرات اور شہر کے اثرات اور جنوں کے اثرات تو کس طرح ہم ان سے بچاؤ حاصل کر سکتے ہیں اگر اللہ نہ کرے ایسا کوئی وہم ہو یا ایسا حملہ واقعی ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے ایک تو دفاعی امور کہ کس طرح اس مرض سے مدافعت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور شریعت نے کیا کیا تعلیمات دی ہیں بڑی مختصر کتاب ہے لیکن بڑا اس میں علم جو ہے وہ داخل ہے کتاب ہم نے پڑھی مختلف مقامات سے ہر مسئلہ کتاب و سنت سے بھی ہم لیا گیا ہے حالانکہ آج جادو وغیرہ کے تعلق سے بہت سی کتابیں بازار میں موجود ہیں مگر اکثر مسائل کتاب و سنت سے باہر بلکہ بعض طور کا علاج خود جادو ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے تو کتاب باہر موجود ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور آج کا اعلان جو ہے وہ الماحد السلفی لط تعلیم پتھر بھی ہے یہ کراچی کا آپ کا ادارہ ہے جو بےحمد اللہ دو پندرہ ایک سال سے قائم اور چل رہا ہے اس ادارے کی اصل خوبی یہ ہے کہ یہ صوبہ سندھ کے اور کراچی کے طلبہ کے لیے ان عام ادارس میں طلبا آتے ہیں ملک بھر سے اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور ہمارا جو صوبہ ہے وہ اکثر محروم تھا تو ہم نے ایک حکمت عملی اور ایک باقاعدہ تدبیر کے تاخت یہ ادارہ قائم کیا کیونکہ سندھ میں ایک طاقت ہمارا عمل دخل ہے ایک ایک علاقے اور گاؤں روڈ سے ہم نے طلبہ جمع کیے اور دو سو طلبہ کی ہر گنجائش ہوتی ہے طلبا یہاں پڑھتے ہیں اور فارغ تاصل ہونے کے بعد ہماری نگرانی ہی میں اپنے علاقوں میں وہ تفویض کیے جاتے ہیں خطابت امامت اور دروز کی ذمہ داری اور اب تک تقریباً لگ بھگ 130 کے قریب علماء اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں اور جب سے ادارہ قائم ہوا الحمد للہ سن سے جو ایک ظلمات اور جہالتوں کے بت تھے وہ ٹوٹ رہے ہیں پیر پرستی کی جو ایک بسنیت تھی اللہ نے کافی حد تک ایک قافیت دی ہے اور علم کا نور پھیلتا جا رہا ہے یہ ادارہ کراچی میں قائم ہے آپ خود اس کا وزٹ کریں اور تعاون کریں تاکہ مسائل کے ساتھ یہ مالا مال ہو اور اپنی ذمہ داری بتریق احسن ادا کرتا رہے ساتھی باہر موجود ہوں گے تعاون کر دیجیے اور عام دنوں میں یہاں عبدالرحمان اولاد حافظ اللہ موجود ہوتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ پاک توفیق بھی خداف صدقہ جاریہ ہے اللہ بخ صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرما لے نیتوں کی اصلاح فرما دے اور اللہ رب ہم سے دین کا کوئی نہ کوئی کام لے لے جو ہمارا قیامت کا اثاثہ بن جائے اور کل ہماری آفیت کا سامان پیدا کر دے اور اللہ کیا مغفرت کا ذریعہ بن جائے وأشهد أن لا إله إلا الله بعده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسد الهدي هدي محمد صلى الله دعال عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل موزد بضع وكل بضع ضلالة وكل ضلالة في النار من يضع الله ورسوله فقد رشد واهتذا ومن يعسل الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمدٍ وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او واختأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا بغفرانك ارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر وارحم وانته خير الراحمين اللهم اللهم انصر من نشر دين محمد صلى الله عليه وسلم بجعلنا منهم واخذ المنخذ لدينا محمد صلى الله تعالی علیہ وسلم برا جعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت الصبور العليم وترح علينا ان كنت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي